بسم الله نحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلل فلا ثادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا ضد ولا مثيل له ولا مثال له ونشهدنا سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة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 ایمانیات کے سلسلے میں ایمان بلاخرہ سورہ القیامہ کی روشنی میں یہ ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی ہے کہ انسان آخرت کے تصور سے محاسبے حساب کتاب اکاؤنٹیبلٹی حشر و نشر کے تصور سے بلکہ حساب کتاب کی حقیقت سے فرار کیوں چاہتا ہے یہ اللہ اس انسان سے اچھی طرح واقف ہے کیونکہ وہ اس کے بنانے والا ہے تو وہ قانون کی بات بھی کرتا ہے لوجیکل دلائل بھی دیتا ہے منٹقی دلائل بھی دیتا ہے اور نفسیات پر بھی بات کرتا ہے اب یہ نفسیات کی بات ہے اس رویے کے پیچھے قیامت کے انکار کے پیچھے کون سا سائیکولوجیکل فیکٹر ہے نفسیاتی سبب کیا ہے بلد ال انسان الیک امام انسان اپنے فسکو فجور اپنی تعدی اپنی نافرمانیوں کو جاری رکھنا چاہتا ہے امامہ فیوچر میں کانٹینیو رکھنا چاہتا ہے اب آخرت کا تصور اور محاسبے کا تصور جو ہے یہ کباب میں ہڈی ہے گناہ بھی آدمی کرتا رہے ڈرتا رہے تو پھر گناہ کا مزہ نہیں آتا لہذا وہ اس تصور سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا چاہے کتنے بھی بودے دلائل ہوں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اگر اپنے اندر ایک چیز ہو کسی چیز کا دائیا ہو تو باہر سے اگر اسے کچھ کمزور دلائل مل جائیں تو وہ اس کے نزدیک کبھی ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اس کی اپنی رائے ان کے حق میں اگر کسی آدمی کا رجحان ایک بات کی طرف ہے اور اسے ضعیف ترین حدیث جو ہے وہ ملتی ہے تو اس کے نزدیک وہ قوی ترین ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ اس کا ذاتی رجحان اس حدیث کی طرف ہوتا ہے لہذا اپنے حق میں اور اپنے فیور میں اس حدیث کو کوٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے کہ اس غریف حدیث کو قوی کر دیا ہے اس کے اپنے رجحان نے اس کی اپنی جو وشفل تھنکنگ ہے کہ کوئی قیامت نہیں ہونی چاہیے مزا نہیں آتا گناہ کرنے تو اسے جب کمزور دلائل بھی ملتے اور وہ کیا دلائل ہے ان میں سے ایک پر تو بات ہو چکی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے اللہ نجم اظام کہ جب وہ ہڈیاں بن جائے گا تو ہم اسے اکٹھا نہیں کر سکے ایک تو دلیل یہ ہو گئی اللہ تعالی کہتا ہے کولو او حدیدا او خلقا مما یک بروفی سدور بھائی ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا مار کے تم مٹی بن جاتے ہو مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ بنا دیں گے بائی دی وے اگر تمہارے بس میں ہے تو تم مٹی نہ بنو کوئی اور ایلیمنٹ بن جاؤ کوئی اور دھات بن جاؤ پونت پتھر بن جاؤ او حدیدن یا لوہا بن جاؤ یا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی سخت ترین جو ہے وہ دھات ہے وہ بن جاؤ یا کولو نا میں تو وہ کہیں گے کہ اچھا ہمیں کون دوبارہ بنائے گا کہا گیا کو لازی فاتح والا مر رہا کہو کہ وہ جس نے پہلے بنایا بڑا مسکت جواب ہے ٹھیک ٹھاک جواب ہے کون بنائے گا بھائی وہ جس نے پہلے بنایا تھا اچھا فیصا دونوں ہی لے وہ تم سخرانہ انداز میں آپ کے سامنے سر ہلائیں گے و اچھا جی بتاؤ اگلی بات یہ کریں گے اچھا جی وہ بنائے گا یہ کب گا جی بتاؤ پیو دادا بھی ہمارا بوڑھا ہو مر گئے ہم بھی بوڑھے ہو گئے انتظار کرتے کرتے ابھی تک تو وہ کیا مت آئی کوئی نہیں بتاؤ خلاسا کویبن سے کہ وہ نزدیک ہی ہو تو ایک یہ بات کہ ہماری ہڈیوں کو کون جمع کرے گا دیکھیں نا جی یہ تو بالکل عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے آدمی مر جاتا ہے ہم تو دبا دیتے ہیں لوگ جلا دیتے جلا کے اس کی رات پورے ہندوستان کے اوپر بخیر دیتے ہیں یہ کون اکٹھا کرے گا ہائی ہاتھا ہئی ہاتھا امپوسبل امپوسبل کون اکٹھا کرے گا پہلی دلیل تو یہ حالانکہ یہ اتنی بودی دلیل ہے بھائی جب تمہیں بنایا ہے جس نے اس نے بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے مٹی لے کے تمہیں بنایا ہے یہ جو تم چائنا کے سیب کھا کے جوان ہو رہے نا تمہارے یہ سیلز بن رہے ہیں ریپروڈکشن ان کی ہو رہی ہے تم جوان ہو رہے ہو یہ چائنا کی مٹی تمہیں لگ رہی ہے کبھی برازیل کے کھاتے ہو کبھی اسٹریلیا کے دمبے کھاتے ہو کبھی ڈنمارک کی مرغیاں کھاتے ہو یہ وہاں کی مٹی تمہیں لگ رہی ہے یہ ساری مٹی کی پیدائش پوری دنیا کی مٹی اکٹھی کر کے تمہیں بنا سکتا ہے بس صرف پاکستان کی مٹی اکٹھی کر کے دوبارہ نہیں بنا سکتا عقل میں آنے والی بات اتنی بودھی دلیل ہے جس کے اندر رو رہی کوئی نہیں دوسری دلیل جو ہے یہ ہے کہ یہ ہوگا کاپ جی ابھی تک تو آئی کوئی نہیں صدیاں بیت گئی ہیں بڑی بڑی عمریں گزار کے لوگ مر گئے ہیں لقد و <الْعَوَّلِينَ> جی کہانیاں ہیں پیور دادا بھی سنتے, سنتے مر گئے ہمارا ہمارے بالوں میں بھی چاندی اتر آئی ہے سنتے سنتے ابھی تک تو قیامت آئی کو نام مولوی ڈرا ڈرا کے پیشاب ستا کرتے رہے ابھی تک آئی نہیں اس نے آنا نہیں ہے یہ بھی بڑی بودی دلیل لیکن چونکہ آدمی کا رجحان فرار کی طرف ہے نا لہذا یہ بودی دلیل بھی اسے بڑی قوی لگتی احضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا فقط قیامت قیامت ہوں جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی بڑا آسان سا فرمول ہے ساٹھ سال کے اندر اندر اکثر و بیشتر ایوریج جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق حضور کی امت کی عمر ہے ایوریج لائف جو ہے وہ ساٹھ سال اور اس سے اوپر بہت کم جائیں تو ساٹھ سال کے اندر قیامت آ جاتی من ماتا جو مر گیا فقت قامت قیامت ہو تو اس کی قیامت قائم ہو گئی اس لیے کہ جس بچے کے ہاتھ سے آنسر پیپر لے لیا جائے اس کا رزلٹ نکل آیا اب وہ تھرٹی فسٹ مارچ کو نکلے یا جون جولائی میں جا کے نکلے یا نومبر میں نکلے اس کا رزلٹ اسی وقت نکل آیا تھا جب پیپر اس کے ہاتھ سے لے لیا گیا تھا اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اعلان چاہے چھ مہینے بعد بھی ہو لیکن فیل یا پاس وہ اسی وقت ہو گیا تھا جب اسے پیپر لیا گیا جب تم سے تمہارا نامہ امال لے کر سیل کر کے تمہارے گلے میں لٹکا دیا گیا تمہاری قیامت قائم ہو گئی ہے اب تم ایک سلام کا بھی اجر اس میں داخل نہیں کر سکتے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ وہ دو ہلکی رکھا جنہیں تم بہت آسان خیال کرتے ہو بہت ایزی لیتے ہو جن کو جن کی اہمیت تمہارے نزدیک کوئی نہیں ہوتی تم سمجھتے جی وہ ولاسر اور انہ آتا ہے نا کل کو سر دو سوتے پڑھ کے میں نے جلدی جلدی دو منٹ کے اندر میں نے دو نفل پڑھ لی یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے آپ نے فرمایا تمہاری وہ دو ہلکی ہیں جنہیں تم بہت آسان لیتے ہو بہت کم قیمت سمجھتے ہو اس قبر والے کے لیے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے زیادہ قیمتی ہے اب اس سے پوچھو من ماتا فقاد قامت قیامت ہوں جو مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی جس دن اس سے نامہ مال لیا گیا تھا جس دن اس کا اکاؤنٹ سیز کیا گیا تھا اس دن اس کی قیامت تو سات سال کے اندر قیامت آ جاتی ہے تیس سال ہمیں ہوش پھرنے میں لگتے تیس سال تک تو جوانی دیوانی ہوتی ہے نا نہ کوئی تفصیل سمجھ میں لگتی ہے نہ کوئی مولوی کی بات سمجھ میں لگتی ہے نہ کوئی اور بس وہ اپنے جوش میں آدمی جو ہے وہ تو چلتا جاتا ہے تیس سال کے بعد تھوڑی تھوڑی بات اس کی سمجھ میں لگنی شروع ہوتی ہے اور چالیس تک وہ عمر ہے جسے انسان کے خلاف استعمال کیا جائے چالیس سال وہ عمر ہے جو قیامت کے دن یہ پرو پروسیکیوشن ایویڈینس اس کے حق میں استعمال ہوگا کہ بھائی پچیس کے مر جاتے تو کہہ سکتے تھے جمانی سمجھ نہیں آئی عالم نمر کو فیح من تذکر نذیر ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں اگر کوئی سمجھنا چاہتا تو سمجھ جاتا سنبھلنا چاہتا تو سنبھل جاتا نصیحت پکڑنا چاہتا تو پکڑ لیتا عوالم نامر کم بیس اٹھارہ بائیس چوبیس سال کا کوئی مر جائے تو کہہ سکتا ہے اللہ آپ کو سمجھ نہیں اور اللہ کو بھی پتہ بتانے کی کیا ضرورت ہے جان۔ کہ یہ اس کی رننگ کے دن تھے آپ کو پتا نا انجن جب مانتے ہیں گاڑی کا تو پھر اس کی رننگ ہوتی ہے وہ زیادہ لوڈ نہیں لیتی تو یہ رننگ کے دن تھے چلو پچیس سال بیس سال اسی میں انجن سیز ہو گیا ہمارا لیکن یہ کہ جس آدمی کو عمر اتنی دے دی گئی تیس سال ہوتے ہیں ہمارے پاس تیس سے لے کر تیس تک اس کے بعد بونس ہے جو کسی کسی کو ملتا ہے تو یہ تیس سال ہیں جس میں ہم نے قیامت کا سامان بھی اکٹھا کرنا ہے اور ہماری قیامت نے برپا بھی ہو جانا ہے دنیا میں بھی ہم نے گھر بنانا اور آخرت میں بھی ہم نے گھر بنانا دنیا کی جتنی زندگی ایسا بناؤ کہ تیس سال تمہارے گزر جائیں اس کے بعد اولاد اس کو برحال کر لے گی بالکل فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا سب کچھ ہم نہیں کرنا ایسا مکان بنا کے ساتھ پشتوں تک نہ ٹوٹے پلسٹر بھی نہ کرانا پڑے میرے بچوں کو چپس کروا دو یہ ہے نا ہماری سوچ بچے کر لیں گے اپنے پک ایسا مکان جو تیس سال گزار دے اور وہاں وہ جو تیس خرب سال گزارے وہ مکان بنانا ہم دیکھنا نا مینٹیننس نہیں کرواتے ہم ٹوٹا پوٹا پائپ ٹوٹے ہوئے ٹوٹی پر جو ہے وہ ہم نے پٹیاں باندھی ہوئی رنگ برنگی بھائی کیوں لے کے پانچ کی لگائیں کرائے پر رہتے ہیں ہم باپ کرائے نہیں ٹھیک ہے نا خرچہ نہیں ہم کرتے کہ ہم پردیسی چلے جائیں گے ہم دنیا میں پردیسی ہیں ہم نے چلے جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے ہمارا گھر کہیں اور اس کو فرنش کرو یہاں نہیں کرتے پاکستان میں ہزاروں لگا دیتے ہیں ہم وہاں سے فون آ جائے کہ جی وہ مکان ٹپک پڑا ہے دفعہ بارش میں دکھاتے نہیں فوراً سیمٹ لے کے کچھ کرو اور وہاں ٹائر لگا دو اور یہ کرو کتنی فکر ہوتی حالانکہ رہ یہاں رہے اس لیے کہ وہ اپنا ہے یہ کرائے پر لیا ہوا تو یہ دنیا کرائے کی ہے تمہارا اپنا وہ ہے اس کی صفائی کی ستھرائی کی سجانے کی یہاں سے فون کر دیتے ہیں کہ سیزن آ گئے شجرکاری کا پودے لے کے لگا دو پھلدار بھی اور وہ سفید وغیرہ بھی ذرا بڑے ہو جائیں گے کتنی فکر ہوتی ہے صحابہ کو وہاں کی فکر لگ دی. وہاں کے درخت لگاتے تھے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دو دلیلیں انسان استعمال کرتا ہے اپنے اس کمزور موقف کے حق میں کہ قیامت نہیں آئے گی ایک تو یہ کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے ایزاف رفاتے سے ہم بنیں گے ہڈیاں کون جمع کرے سمجھ نہیں آتی بایولوجی میں تو ہمیں یہ بات نہیں پڑھائی گئی سائنس تو یہ بات سمجھتی نہیں ہے کہ مٹی اٹھ کے بیٹھ جائے گی اور پھر اسی اکل شعور کے ساتھ سیم میموری جو ہے وہ بالکل انٹیکٹ ہوگی جب آدمی اٹھے گا تو بات سمجھ میں نہیں لگتی عقل میں نہیں آتی یہ عقل کی بات ہی نہیں ہے یہ ایمان کی بات ہے عقل میں نہیں آتی کہ مٹی اس کے بیٹھتے یہ تو ایمان کی بات ہے کہ مٹی بیٹھے گی ما خلقکم والا باسکم اللہ کا نفس ہوا ہے اور دوسری دلیل یہ کہ چونکہ دیر سے آ رہی ہے اس لیے آئے گی ہی نہیں تو وہ تو جو کنسپٹ ہے وہ تو حضور نے بالکل صاف کر دیا کہ تم جس قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو وہ قیامت تو گزر جاتی ہے مرنے والے پر اور تمہاری باری بھی آنے والی ایک صاحب نے سوال کیا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور قیامت کب قائم ہوگی آپ نے فرمایا بھائی حق ما حدت طلحہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی فلائٹ کتنے بجے ہے بھائی ٹکٹ کے کروائی فلائٹ جتنے بجے بھی جائے تیرے ہاتھ میں ٹکٹ ہے تیاری کی ہوئی ما جا اس کے لیے تیاری کیا کہنے لگے حضور تیاری تو کوئی نہیں کی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہاں یہ بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا جن سے محبت کرتے ہو قیامت کے دنوں نہیں کے ساتھ ہو گئے اور صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اسلام لانے کے بعد جتنی خوشی ہمیں اس دن ہوئی تھی حضور کی اس بات اتنی کبھی نہیں دی. یہ تو محبت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب کہہ دیا گیا کہ محبوب کے ساتھ ہو گئے تو بات کیلئے ہو ہوگی بخشش کا اشارہ مل گیا بہرحال یہ دو چیزیں اس لیے اس تصور سے انسان جان چھڑا ہے لے یف جورا اماما تاکہ وہ آگے بھی اس فسکو فجور کو جاری اور ساری رکھے اس لیے کہ اس کے لیے ہینڈ بریک کا جو کام کرتی ہے انسان کے فسکو فجور میں وہ یہی آخرت کا خوف ہے اللہ کو جواب دینا ہے ٹھیک ہے قانون سے بچ جاؤ گے تم خود قانون ساز ہو قانون بنانے والے ہو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک عدالت ایسی ہے جہاں تم سے پوچھا جائے تمہیں جواب دینا جواب دہی ہونی ہے تو ایک ایک پیسے کا ایک ایک سانس کا حساب ہونا تو یہ چیز جو ہے وہ انسان کے لیے بریک کا کام کرتی تو میں ایسا کیا رہا تھا کہ یہ دو ہی بریکیں ہوتی یا فٹ بریک ہے یا ہینڈ بریک یا تو اللہ سے اتنی محبت ہو کہ اس کی محبت میں آدمی گنا سے بڑ جائے میرا رب ناراض ہو جائے گا یا تو انسان کو یہ جذبہ اور یہ جذبہ زیادہ محمود ہے میرا محبوب ناراض ہو جائے گا رب ناراض ہو جائے گا بس اس کے لیے یہ ڈراوا بہت کافی ہے. یہ ہے فٹ بریک جو اصل بریک جو ہر ایمان والے کے ساتھ ہونی چاہیے اور اگر رب اسے دکھ دے کر راضی رب کی خوشی یہ ہے کہ اسے دکھ دے تو جی بسم اللہ بندہ دنیا میں آیا ہے ہم یہاں آئے ہیں درم کمانے تو دکھوں کے عوض کماتے ہیں نا سوکھ ہے کوئی نفسیاتی دکھ آپ کو ہے مینٹل ٹارچر ہے آپ لیکن ایک گیارہ ہلنے نہیں دیتے طرح طرح کے مسائل برداشت کرتے ہیں کیوں جو ہمارا مقصد ہے درم وہ مل رہے ہیں لہذا اگر درم مل رہے ہیں تو دکھ جوتے کی نوک پر جب مہینے کے بعد تین ہزار دو ہزار ملتے ہیں سارے دکھ باہر چلے گئے پیسے دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ کی رضا کمانے کے صحابہ جب گئے تو کیا لے کر گئے تھے دنیا سے رضی اللہ عان ہم یہی لے گئے گئے نا اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ سرٹیفکیٹ تھا نا جو انہوں نے جانے دے کر حاصل کیا خون دے کر حاصل کیا گھر بار لٹا کر حاصل ہم بھی جب ان کا نام لیتے تو کیا کہتے ہیں رضی اللہ اللہ اس سے راضی کو تو جب دنیا میں ہم رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے تو وہ ہمیں سکھ کے عوض ملے یا دکھ کے عوض ملے ہمارا در تو پورا ہو رہا ہے نا وہ جو غالبن بابا بلے شاہ نے کہا باب فریض کا یہ کافی ہے پوری وہ کہتے ہیں جے سونا میرے دکھ و راضی تو میں سکنو چلے لاؤں. سکھ ن چلہ لاو میں نے دکھ میرے رب کی رضا کے لیے اور میرے نفس کی رضا پر میرے رب کی رضا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ چلے چلہ غلام فریدا رب کر لے راضی مل لے تتیاں راما رب راضی رکھو چاہے تمہیں تپسی راہوں پر چلنا پڑے کانٹوں والی رستے پر چلنا پڑے میں صاحب کے رستے پر چلنا پڑے رب کی رضا تمہارا مرکز و محور ہدف ٹارگٹ تمہارا تو بندہ دنیا میں ہے رب کی رضا حاصل کرنے وہ سکھوں کے عوض ملے یا دکھوں کے عوض ملے مقصد اس کا یہی ہونا چاہیے تو بندہ چاہتا ہے فرار کہ محاسبہ نہ ہو اس کو فجور سے روکنے والی ہے اس کو چیز دو چیزیں میں نے آج کیا رب کی محبت میرا رب ناراض ہو جائے جلا نے آٹھ سات دروازے بند کر کے کہا تھا فرمایا معاذ اللہ نہیں نہیں انه واحسن ما سوى انه رب يحسن وہ میرا رب ہے اس نے مجھے میرے اوپر بڑے کرم کیے ہوئے کہ بڑے احسانات ہیں میرے اوپر میرا رب ناراض ہو جائے یا تو اتنی محبت ہو اللہ سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی فرمانی سے روک لے آدمی یہ نہ ہو اگر فیل ہو گئی ہونی ہو. تو چاہیے ولہ جی نامن و شد جو ایمان والے ہیں وہ تو شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں. ایمان کا لازمی جز ایمان کی جہاں تفصیل کی گئی ہے جہاں اس کی تفصیل ہوئی ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہا گا کہ غایا انتہا درجے کی محبت ہو اللہ سے اور اس کی محبت میں آدمی بیٹے کی محبت کو قربان کر دے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا ابراہیم علیہ السلام نے جنت کے لیے اسماعیل کو ذبح نہیں کیا تھا. رب کی محبت میں ذبح کیا امتحان تھا اس دل میں کون ہے اسماعیل ہے یا آپ بھی ہم ہی رہتے ہیں؟ ثابت کر دیا. جبین لٹا لیا ذبح کرنے پتا چل گیا کہ نہیں ابھی اللہ ہی رہتے ہیں. وطن کی محبت کسی گلیوں سے پیار نہیں ہوتا کیا سمجھتے ہیں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وطن چھوڑا تھا تو انہیں تکلیف نہیں آپ کے یہاں بجلی بھی نہ ہو سڑک بھی نہ ہو زندگی کی سہولتیں نہ ہوں نہانے کا پانی بھی نہ ہو پینے کے لیے بھی دور سے پانی لانا پڑے اور یہاں آپ کو ہر سہولت حاصل ہے لیکن آپ کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے جب آپ پی یہ کی فلائٹ پر پاکستان جا رہے ہو چمک رہا ہوتا ہے پتا چلتا ہے جنت میں جا رہے کیوں اپنا وطن ہے نا کسی پیار نہیں ہوتا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نہیں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو پلٹ پلٹ کے مکہ کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے اے مکہ اللہ کی قسم تو مجھے دنیا کی ساری بستیوں سے زیادہ پیارا ہے مگر تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے حضور کو پیار نہیں تھا جب آپ آئے ہیں عمرہ قضاء کرنے کے لیے تو ایک ایک پہاڑی کو دیکھا کرتے ایک ایک جھاڑی کو دیکھ رہے یہاں میں بکریاں چڑھایا کرتا یہاں ایک پتھر تھا جو میں گزرا کرتا تھا تو مجھے اسلام کیا کرتا کہ میں گواہ دیتا ہوں آپ اللہ کے لیکن اللہ کی محبت سب سے اوپر اس میں وطن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو والد سے پیار نہیں تھا کیوں گھر چھوڑ دی؟ کتنا درد ہے؟ یا باتیں یا باتیں یا بات ہے ابا جان ہے میرے ابا جان میرے ابا گھر سے نکال بھی دیا تو کہتے سستا فرولہ کر اب بھی ابا جان میں آپ کے لیے استغفار کروں باپ نے کہا نکل جاؤ بہجرنی ملیا پھر بھی دعا کر رہے ہیں. لیکن چھوڑ دیا تو ارض یہ کرنی ہے یا تو محبت اتنی ہوا یا تلحب. اگر وہ فیل ہو گئی ہے تو ہینڈ بریک کو تو کام کرنا چاہیے ہینڈ بریک کیا ہے اللہ کا ڈر اگر محبت نہیں تو پھر ڈر یا تو بچے کو اپنا فیوچر اتنا عزیز ہو اس کا ایک مقصد ہو وہ اپنے مقصد سے کمیٹڈ ہو مجھے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے وکیل بننا ہے اور وہ ریگولرلی اسکول جائے اور وقت پر اٹھے اور کوئی اس میں غیر حاضری نہ کرے یا تو مقصد سے کمیٹڈ ہو نہیں تو پھر ماسٹر کے ڈنڈے کا ڈر کوئی نہ کوئی چیز اسے نیند سے اٹھائے گی اگر اسے اپنا مقصد بھی سمجھایا نہیں گیا ماسٹر کا ڈنڈا بھی کوئی نہیں ہے تو بچہ نو بجے تک سوتا ہی رہے گا پھر وہ بچہ ساری زندگی بکریاں ہی چلائے گا یا پھر ٹوب ٹائر پنچر لگائے گا تو اگر محبت بھی نہ ہو آخرت کا کنسپٹ بھی جو ہے وہ کنفیوز ہو گیا یا کلاؤڈی ہو گیا دندلا ہو گیا کسی نے دھندلا دیا ہو جیسے کرسچینٹی ہے ان کے یہاں برائی نے کیوں رواج پایا انہوں نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی گناہ تھے ان کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام سلیپ چڑھ کے دے گئے اور سالویشن کا راستہ جو ہے رائے نجات جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خون کی سرخی میں سے ہو کے گزرتی ہے جب تک کوئی عیسائی نہ ہو اس کی نجات نہیں عیسائی ہونے کے بعد جو مرضی ہے گھپلے کرے پھر اس کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کفارہ دے گئے ہیں پول نے ان کو یہ حفیم دے دی اس کے بعد اب ان کا ٹائرہ ٹوٹا ہوا کبھی مرد سے مرد کا نکار اور آج باقاعدہ چرچ اس کے لئے اللہ ریجسٹرڈ ہو گئے چرچ ان چرچوں میں مرد کا مرد سے نکار ریجسٹرڈ کیا جائے گا اور ان میں مرد اور عورت کا نکار ریجسٹرڈ مرسانیہ ان کا ٹائرہ ٹوٹا ہوا اور ہمارا آپ اندازہ کرنے ہیں کہ جو آدمی اس گاڑی کے پیچھے لگ جائے اپنی گاڑی لگا لے جس کا ٹائرہ ٹوٹ گیا تو کھائی میں تو گرے گا ہی نا اگر اسے اپنے دلیل بنا لے کہ ٹھیک ہے جی آپ آگے چلیں جدھر آپ جائیں گے ہم جائیں گے سما بھی رات کا ہو اب کیوں انا تے تلگڑ رستہ اور گاڑی بھی ٹائرہ ٹوٹی گاڑی کے پیچھے لگائی جیسے ہم نے لگائی ہوئی ہم کڈھے میں تو جائیں گے نا یا کوئی یہ کہ کہ یہاں تو نہیں دے گیا کوئی لیکن اگر یہاں کسی کو ہائر کر لیا جائے جیسے انشورنس ہوتی ہے تھرڈ پارٹی انشورنس انشورنس کروا لی جائے دنیا کے اندر تو وہاں ان کا دفتر ہوگا وہ فورن کلیم جو ہے وہ دے دیں گے وہاں وہ نہ تم نے کیے وہاں تمہارے پیر صاحب کا آفس ہوگا اگر تمہارے پاس ان کی مریدی کی چٹھی ہے تو وہ دکھا کے تو تمہارے کلیم وہ دے دیں گے تمہارے اوپر جرمانہ کوئی نہیں آئے گا وہ تمہیں بچا کے لے جائے ہے یہ سارا پالیزمی یا ناسک اللہ اے نو انسانیت اللہ سے ڈرو واؤ یومن اور ڈرو اس دن سے لا یجزی والے تو ناؤ والد کی طرف سے کوئی بدلا دے سکے نہ دے سکے گا نہ لے سکے کل آپ کا سبت رہی ہر جان اپنے عملوں کے رہن رکھی ہوئی ہے آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری کی حدیث متفق مسلم نے بھی سے رواج کیا کہ یا فاطمہ تو بنتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انقذی نفس کی من النار اپنے آپ کو آپ سے بچا فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ اللہ لَقِ یہاں میں تیرے کسی کام نہیں ہوں گا اس سے بڑھ کر کوئی پیر ہے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مرشد ہے یا سفیہ چاندہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ اے سفیا اے محمد کی پھی صلی اللہ علیہ وسلم زبیر کی ماں اشرم مبشرہ میں حمزہ کی بہن محمد کی پھپھی صلی اللہ علیہ وسلم انقضی نفس کی من النار اپنے آپ کو خود آپ سے بچا پہ لا ہم کو کو لگتی میں اللہ کے یہاں تیرے کسی کام نہیں بات ختم ہو گئی اور کوئی انشور کر سکتا ہے یہ انشورنس بھی آرام ہے دنیا والی آرام ہے نا وہ بھی آرام ہے توکل بما بیما کسبت ہر جان اپنے عملوں کے بس رکھے ہوئی اس دن سے ڈرو یوم اللہ تجزی نفس نفس سیاح کوئی جان دوسری جان کی طرف سے بدلہ نہیں دے گی یوما یا پھر رولمارو مینی جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ ام ہی وہ ابھی اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا وہ صاحبت ہی سب سے بڑی سب سے بڑا رشتہ دنیا میں جس کے لیے انسان گھپلے کرتا ہے بیوی صاحب ہی بیوی سے بھی بھاگے گا دنیا میں آدمی ماں باپ سے بھاگ جاتا ہے بیوی سے نہیں نا بھاگتا بلکہ ادھر سے باقی ادھر ہی آتا ہے جب آدمی وقت ہوتا ہے الگ ہوتا ہے تو کدھر الگ ہوتا ہے ماں باپ سے فرار بیوی بی کے ساتھ آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ نے ماں نہیں لگائی تھی بیوی بی لگائی تھی جوڑا بنایا تھا اس سے بھی بھاگے گا صاحب بنی بیوی سے اور بیٹے سے بیٹوں سے اب بتائیے اور کوئی رشتہ ہے ہاں واپس لتی ہی لتی تو وہ گروپ جس میں بیٹھ کے گپے مارا کرتا تھا وہ دوست یار چوپال میں جن میں جا کے بیٹھا کرتا تھا ٹائم پاس کرنے کے لیے انہیں بھی بدلے میں دے گا ماں ایک نیکی نہیں دے گی کوئی ماں ایک نیکی نہیں دے گی یہ ساری محبتیں یہ ساری رشتے یہ ساری ارفتیں صرف دنیا میں ہیں جب مر جاؤ گے یہ سب ختم ہو جائے یہ سب مر جائے گا آپ دیکھتے ہیں مرغی یہ اللہ تعالی نے ایک چیز بنائی ہے اس کا قانون ہے مرغی کے بچے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے وہ کتے سے لڑ جاتی ہے چیل سے لڑ جاتی ہے اپنے مالک پہ حملہ کر دیتی ہے کسی کو آنے نہیں دیتی بچوں کی طرف ہے نا جی چھایا اوپر چیل کا دیکھتی ہے ٹک ٹک ٹک ٹک کر کے جناب بھاری سارن بجنے شروع ہو جاتے ہیں آبائی حملے کے اور فورن سارے بچے اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے ان بچوں کو کس نے بتایا جب تمہاری ماں یہ سارن دے تو دوڑ کے گھسا کرو کوئی خطرہ ہے تمہیں فطرت نے سکھایا نا اللہ نے فیڈ کیا لیکن ایک وقت وہی وہ آتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے بچہ اس کے پاس آتا ہے وہ مار کے بگاتی ہے اسے. ختم ہو جاتی ہے مخبض. اب مارتی ہے اب ماں نہیں یہ کیفیت قیامت کے دن ہوگی یوما پھر سور فلا انصاب بینہم جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان آپس میں کوئی نصب نہیں رہے گا میں کسی کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں اٹھوں گا ماں کی کوکھ سے نہیں اٹھوں گا قبر کے پیٹ سے اٹھوں گا میرا ڈائریکٹ رشتہ مٹی سے ہو جائے گا ماں سے میرا کوئی رشتہ نہیں باپ سے کوئی رشتہ نہیں وہ بھی جواب دے اپنی انڈیویجل حیثیت میں میں بھی جواب دہ ہوں اللہ کے بندے کی حیثیت سے وہ کلوحم آتی ہے یوم القیامت فردہ ہر آدمی قیامت کے دن اس کے سامنے انڈیویجل کی حیثیت ہے۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں جگہ بیٹھتی بیٹھ بلڈوز کر کے مت سفوں کو آیا کر تو اس دن محبت نہیں ہوگی اگر وہ محبت باقی رہتی اللہ کی بھی بڑی حکمتیں ہیں اگر وہی محبت باقی رہتی جو دنیا میں ہے دنیا میں سسٹم چلانے کے لیے محبت ضروری تھی یہ محبت نہ ہوتی تو بچے پاکستان چھوڑ کے آپ ان کے لیے یہاں کیوں مصیبتیں کاٹتے ہیں؟ محبت کٹوا رہی ہے نا جس بات کی قربانی آپ دیتے ہیں اچھے حالات کی قربانی آپ دیتے ہیں وہاں ساون لگا ہوا تھا بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ گرمی میں جل رہے ہوتے ہیں یہ سارا کیوں ہے محبت نہ ہوتی آپ کبھی بھی سکریفائی نہ کرتے اپنی جذبات کی قربانی نہ دیتے یہ محبت ضروری تھی یہاں لیکن وہاں یہ ضروری نہیں وہاں اللہ نے آپ سے کمائی کروا کے بچے نہیں پلوانے لادا محبت کوئی نہیں اگر یہ محبت ہوتی تو آپ تصور کریں کہ اگر باپ جنت میں چلا گیا بیٹا جہنم میں چلا گیا تو وہ باپ کی جنت بھی جہنم ہی بن جاتی یہی ہوتا نا بیٹا جنت میں چلا گیا باپ جہنم میں چلا گیا تو بیٹا وہاں بھی آگ پاری ہوتا میرا ابا جل رہا ہے تو جیسے آپ دیکھنا لوگ کتنے تھانوں میں بند ہیں یا جیلوں میں گناہ ہیں مزے کی نیند سوتے ہیں لیکن جب آپ کا اپنا بیٹا گناہ بند ہو جیل میں یا تھانے میں تو کوئی نیند آتی ہے آپ یہی کیفیت ہوگی کہ وہاں عام لوگوں کی طرح اس کا باپ بھی ہوگا کوئی اس کے ساتھ لینا دینا وہ جذبات نہیں ہوگا لازا ادھار بھی کوئی نہیں ہوگا نہ ماں نکی دے گی ایون کے ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نقشہ کشی کی ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک نیکی آدمی کی رہتی ہوگی اگر اس کو وہ ایک نیکی مل جائے دونوں پگڑے اس کے برابر ہو گئے بدی والا اور نیکی والا اب اس کو اگر ایک نیکی مل جائے کسی طرح یہ جھک جائے نیکیوں والا تو اس کی وہ ساری نمازیں سارے روزے سارے حج کسی کام لگ جائیں گے ورنہ سارے گئے ایک نیکی پر آ کر وہ ہر گئے اسی لیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کو حقیر مت سمجھا کرو اور بدی کو بھی چھوٹا مت سمجھا کرو نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑا مت کرو اور بدی چھوٹی سمجھ کے کیا مت کرو ہو وہ سکتا وہی تیرا پلہ جھکا دے وہ چھوٹی جو ہے وہ چھوٹی تیرے لیے پہاڑ بن گئی اور اسی طرح وہ چھوٹی نیکی جو نے چھوڑ دیا ہو سکتا ہے پلڑا جھوٹے تو اللہ بندے کو ٹائم دے گا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی تمہیں دیتا ہے قرض ادھار دیتا ہے تو جا کے لے آ پلڑا وہی ہے جاؤ ڈھونڈو اگر تمہیں کوئی ملتا ہے وہ آدمی جائے گا ماں سے مانگے گا نہیں دے کہ ایک نیکی اگر تو مجھے دے دے تو تیرا بیٹا جنت میں چلا جائے گا وہ کہے گی بیٹا شاید میری جنت بھی اسی ایک نیکی پر ہی اڑی ہوئی ہو پہلے میرا تو کھاتا کھل رہے دوستو احباب نہیں دیں گے آپ نے فرمایا وہ رستے میں آ رہا ہوگا مایوس ہو کر تو ایک ایسا آدمی رستے میں بیٹھا ہوگا جس کی ساری بدیاں ہوں گی صرف ایک ہی نیکی ہوگی کیوں آ رہے ہو کیا ہوا بڑے پریشان ہو گئے گا یار بے ایک نیکی کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں مجھے نیکی کہیں سے مل جاتی میرا پلڑا جھک جاتا میں جنت میں چلا جاتا۔ وہ گا اللہ یہ نیکی میرے تو کسی کام آنے والے نہیں اگر سے طرح ایک بندہ جنت میں چلا جائے تو میری نیکی کام آ جائے تو وہ نیکی اس آدمی کو دے لو بھائی تم یہ نیکی لے اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہوگا کہ اس کو بھی اللہ جنت میں لے گا کہ مجھ سے زیادہ سہی نہیں جا تو بھی اس کے ساتھ جنت دوبارہ ماں اس ایک نیکی کے پیچھے جواب دے دو تو یہ جو آپ کو ان لوگوں کے اندر بے عملی زیادہ ملے گی جو انشور ہو گئے جنہوں نے آخرت کی انشورنس کروا لی فلاں بخشوا کے لے جائے گا فلاں کے جنڈے تلے فلاں کے جنڈے تلے فلاں کے جنڈے تلے جب بچے کو پتا ہو کہ پرنسپل کے تعلقات میرے ابا جان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم پیالہ ہم نوالا ہیں وہ مجھے پاس کروا دیں گے تو بڑا ہی بیوقوف ہوگا وہ بچہ اگر پڑھے وہ راتوں کو جاگ جاگ کیا فائدہ وہ اس کے ابا کے طلبات کا اگر ہم نے اپنی نمازیں پڑھ کے جنت میں جانا ہے تو وہ بوسکی کا سوٹ اور راتوں گڑی جو بھیجی ہے اس کا کیا فائدہ وہ تو ہم نے اس لیے بھیجی ہے کہ نمازیں وہ پڑھے چلو ہمیں بھی بخشوا دیں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ان کے رستے پر چلا جائے میں یہی کہتا ہوں نا کہ ہم جا کے علی جی رحمت اللہ جا کے دربار پر جا کر ساری چیزیں مانگتے ہیں. گاڑی بھی نہیں لیتے تو جا کے ٹچ کر کے اس کی سیڑھی سے واپس لے کے آتے ہیں گاڑی کو بھی سلام کروا ہیں ساری چیزیں مانگتے ہیں دبئی کا ویزا بھی مانگتے ہیں اور بھی بہت کچھ مانگتے ہیں نہیں مانگتے تو کبھی یہ دعا نہیں کی کہ اللہ ہمیں بھی علی اجویری کے رستے پر چلا کبھی یہ دعا بھی مانگی جس رستے پر چل کر سرات اللہ زینا نام تھام انہوں نے رب کے نام حاصل کیے اس رستے پر چلا نہیں اس لیے کہ اس رستے کا مطلب یہ ہے کہ گھر بار چھوڑنا پڑے گا فقیر بن کے دیارے غیر میں جانا پڑے گا آپ کا کیا خیال ہے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ یا امین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ وہاں کسی کنٹریکٹ پہ ڈپوٹیشن پہ گئے تھے وہاں درم کمانے گئے تھے کہاں سے گئے ہو کہاں سفر کر کے گئے کیا لینے گئے تھے کوئی کام کرنے گئے تھے کی؟ دن کے کی خاطر گئے تھے. اب آدمی سوچے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہی کچھ ہمیں بھی بننا پڑے گا توبہ توبہ دوستی کا سوٹ دے کے کام ہو جائے تو بڑی بات ہے تو بہت مشکل ہے فقیرہ فقیری دور رستہ مانگو انت. ہمیں جو تعلیم دی جی گئی وہ یہ ہے کہ صراط نام وہ لوگ جن پر انعام ہوا. ہوا کس طرح انعام حاصل کیا شاد ربانی ام ہسب تم انتدل جن یا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم جنت میں جھا گھسیں گے والمائے خلام حالانکہ تمہیں ابھی وہ حالات پیش نہیں آئے تم اس رستے پر نہیں چلے جس پر تم سے پہلے چلے انہوں نے بڑی تنگیاں کاٹی بڑی تکلیفیں کاٹی بڑے نقصانات برداشت کی زلزال ہلا کر رکھ دیے گئے شدیدہ اس رستے میں تو مصیبتیں ہیں وَلَا نَبْلُوَ أَنَّكُمْ بَشَعِي مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْمُوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَارَاتِ یہ ہیں اس رستے کی منزلیں اور ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا سوچ لو پھر غور کر لو کہا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا پھر لنگوٹ لو جو ہم سے محبت کرتا ہے مصیبتیں اس کی طرف یوں لپکتی ہیں جیسے سیلاب کا پانی اونچی زمین سے نیچی زمین کی نیچے وہ رستہ تو یہ ہم جنت چاہتے ہیں چپڑی بھی اور دو دو ہم حسب تو منت فل جنت علم یا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے شارٹ کٹ ہوتا تو شارٹ کٹ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مستفید ہو نبی کے چچا بھی ہیں سجے چچا نبی کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں اور نبی کے ہم عمر دوست بھی سب سے زیادہ ڈسکاؤنٹ ان کو ملنی چاہیے تھی اگر کوئی شارٹ کٹ ہوتا کوئی ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی تو وہ حمزہ کو ملتی رضی اللہ تعالیٰ مگر اس حمزہ کو صفیہ کے بائی رضی اللہ تعالیٰ محمد کے چچا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ اس حمزہ کو بدن کے گیارہ ٹکڑے کروا کے جنت میں جانے کی فلائٹ ملی ہے ہم سمجھتے ہیں گیارہ دن ہم کے گز کپڑا بھیج دیں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی حضرت مشاق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نا دو سو درم کا جوڑا شام سے استیل کر آیا کرتا تھا مسحب ابنی عمر کے لیے بڑا لاڈلا پالا تھا مان خوشبو وہ استعمال کرتے تھے ایک دفعہ صبح گلی سے گزر جائیں تو شام تک گلی بتاتی تھی کہ آج مصحف گزرا ہے اور وہ مصحف جب ایک دن گزرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے تو چمڑے کی ایک انہوں نے لگی سی اڑسی ہوئی تھی کانٹے لگا کر گٹھنوں تک بڑی مشکل سے ان کے سطر کو ڈانپ رہی تھی تو حجور کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اس نوجوان کو دیکھا اللہ اور رسول کی خاطر یہ کس حال میں آ گئی یہ کل کیا تھا وہ مصرف جب شہید ہوئے غزل عہد میں تو ان کی لنگوٹی جو ہے اس لیے کہ شہید اسی لباس میں دفن کیا جاتا ہے جس میں وہ شہید ہوتا ہے اسے کفن نہیں پہنایا جاتا اور اسے غسل بھی نہیں دیا جاتا کہ جس خون سے وہ گسل کرتا اس سے مقدس اور کوئی چیز نہیں ہوتی اور جس کپڑے میں وہ شہید ہوتا اس کپڑے سے زیادہ مقدس کوئی کپڑا نہیں ہوتا لہٰذا اسی کپڑے میں بغیر غسل کے اسی خون کے گسل میں وہ دفن کیا جاتا اور قیامت کے اسی طرح بہتے خون کے ساتھ اٹھے گا ان کی لنگوٹی پوری نہیں آ رہی تھی سر کی طرف کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے پاؤں کی طرف کرتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا تو حضور نے فرمایا کہ لنگوٹی جو ہے وہ کھینچ کر سر پر کر دو اور پاؤں پر اصغر جو ہے وہ گاس ڈال انہیں ڈسکاؤنٹ مل پھر صحابہ پر کیا کیا مصیبتیں گزری خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سال قید کاٹی ہے تین سال اور یہ تین سال ہاؤس اریسٹ نہیں تھی کہ آدمی جو ہے وہ کشن پہ سوتا رہے اور گدوں پہ بیٹھا رہے اور فون بھی ہو رہے ہیں اور یہ کہ ہم نے اتنی جو ہے وہ قید کاٹی ہے پاکستان کی خاطر وہ حوثرست نہیں تھا وہ چھبے بنو ہاشم گھاٹی تھی کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا بچوں کو جوتے چمڑے کے جو ہے وہ ابال کر ان کا پانی ان کے منہ میں ٹپکاتے تھے تین سال ایک دو تین دن کی بات نہیں ہے تین سال تائف میں کیا ہو پردیسی آدمی ایک غلام ساتھ پیدل چل کے گیا کیا, کیا کیا امیدیں لے کر گیا کتنی چڑھائی چل کے گیا سکسٹی ٹو میٹر چڑھائی ہے تائف کی مکے سے اور زخمی پاؤں سے پلٹ کر آئے ہیں آپ تو سڑکیں بنا دی گی کیا گزرا وہ جو شاعر نے نقشہ کہہ تھا نا اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری ہے تنہا پس زندہ بھی رسوا سرے بادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ یہ ہے پتا دے فالو ہم اس کی پیروی کرو یہ حلوے مانڈے کا رستہ مستفا کا رستہ نہیں ہے وہاں تو پتھر بندے ہوئے پہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی وجہ سے اس کو مسخ کر دیا جائے حساب کتاب کے معاملے کو یا عیسائیوں کی طرح کفارے کا جو ہے وہ کوئی کنسپٹ داخل کر دیا جائے نتیجہ انسان کے کریکٹر پر پڑتا ہے بڑے بڑے جلوس نکالیں گے لیکن نماز کوئی نہیں پڑتا جلوسوں میں نماز ساری نکل جاتی ہے نماز کا بھی جلوس نکل جاتا ہے بے عملی کیوں ہے یہ آئے گی بے عملی لہذا م... لازم اس کی ریفلیکشن جب آدمی کو پتا چل جائے مجھے کوئی چھڑا لے گا بھائی جب با... با... با... بچے کو پتا ہو کہ باپ جب بھی مجھے پکڑے گا ماں چھڑا لے گی بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے باپ کی ویلیو گھر میں ختم ہو جاتی بچہ کوئی بات مان کے نہیں دیتا بات سو دھمکیاں دیتا رہا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر تجھے پتہ امی جب آئے گی تو ابو کچھ نہیں کر سکتی اللہ لاکھ دھمکیاں دیتا رہا پرانے حکیم میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا نہیں جب ہمارے مرشد کے جھنڈے تلے ہوگا تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا یہ تصور کہاں سے آیا یہ ہمارا بھائی ہندو تازہ تازہ مسلمان ہوا ہے اس سے پوچھیں کے یہاں کیا یہ سارا کچھ وہیں سے ہمیں ملا ہے آگے پیچھے سے آیا ہے لیکن قرآن موجود ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں مولویوں نے جب وہ مس گائڈ کیا تھا جی مولویوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اللہ نے کتاب و سنت کی حفاظت کی ذمہ داری تا قیام قیامت اس لیے لی تھی انتقول انا کنا انہذا غافلین تم یہ نہ کہ جی ہمیں کس کا جو ٹیکس تھا وہ پتا نہیں چلا مولویوں نے گھبلے کر دیے تھے قرآن حکیم قیامت اللہ نے ذمہ داری لی طرح لی کہ استاد سنا ہے شاگرد سن رہا ہے استاد غلطی کرتا ہے شاگرد ڈوکتا ہے ذرا نہیں ڈرتا مارے گا پکڑ کے بعد نہیں فوراً پکڑتا استاد نے غلطی کی ہے سات ایک دو تین دفعہ نکلنے کی ٹرائی کرے نہیں جانے سے جب تک وہ درست نہیں کرے گا آگے بڑھنے چاہ گرد نہیں آگے بڑھنے دے گا پاکستان میں پانچ وفاق المدارس ہیں مختلف اسکول آف تھاٹس کے پانچ وفاق المدارس ان کا فیڈرل جو سسٹم ہے پانچ ہیں وہاں ایک وفاق المدارس جو ہے جو جس میں جامعہ اشرفیہ اور جامعہ فاروقیہ اور بنوری بن ٹاؤن وغیرہ جس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس ایک وفاق المدارس میں سالانہ بیالیس ہزار بچے حفظ کا امتحان دیتے ہیں بیالیس ہزار بچے ایک وفاق المدارس میں باقی چار ابھی الحدیث کا وفاق مدارس ہے پھر دوسرے بریلوی حضرات کا وفاق المدارس ہے ان کے یہاں جو حفظ ہو رہے ہیں یہ صرف ایک وفاق المدارس میں پاکستان کے اندر بیالیس ہزار بچے باقی شاید پوری دنیا کے اندر ملا کے بھی اتنے نہیں ہوں یہ دو تین علاقے ایسے ہیں ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش جہاں اس پر زیادہ ہے تو, تو اللہ نے اگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے تو سارا آنکھوں پر بہت بڑا اعزاز ہے اگر اللہ نے یہ ہمیں دیا تیل نہیں دیا یہ دیا ہے چھ کرو کیا نام ہے پابیدارے کا پھل یا قرآن حکیم میں اللہ نے فرح کی مذمت کی لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین خوشیاں نہ منا اللہ خوشیاں منانے والے کو پسند نہیں کرتا ایک حکم دیا ہے پورے قرآن حکیم کے اندر اللہ نے فاو زال کا ہو اس پہ چاہیے کہ تمہیں خوشیاں مناؤ اس پہ تمہیں اللہ نے قرآن دے دیا یہاں قرآن کا ذکر کیا اللہ نے وہاں فرمایا خوشیاں منانی ہے دنیا میں بیٹا ہونے پر نہیں پتہ نہیں اسی بیٹے کے تیری موت لکھی ہوئی تیری سالوں کی بنی عزت اسی بیٹے نے ڈبونی ہو اس نہیں تو تمہیں فیوچر پتہ نہیں لہٰذا تمہاری خوشی حق بجانب نہیں عورت خوش ہو رہی ہوتی ہے جی بچی بچہ ہونے والا ہے مجھے اسی پرگنسی میں اس کی ڈیتھ لکھی ہوتی وہ بچہ سبب بن جاتا بچے کو دیکھے بغیر مار جاتی ہے وہ اس کی موت ہے جو اس نے پیٹ میں پائی باقی ساری چیزیں مشکوک ہیں لیکن قرآن خاف کپل یفراہ یجم وہ ان کے سارے کریڈٹ سے بہت بہتر ہے ان کے یہاں ڈالر جائیں پاؤنٹ جائیں ریل پہلے گاری ہیں پاؤنڈ ہیں ریل پہلا لمبی گاڑیاں تمہارے پاس قرآن ہے وہ میں نے تمہارے سپرد کیا ہے اس کا مطلب ہے مجھے تم پر زیادہ اعتماد تم سے امیدیں وابستہ ہیں اس لیے بیج میں نے تمہارے یہاں ڈالا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کو اللہ نے قرآن دیے یعنی اس نے حفظ کیا اس کے بعد اگر اس نے دنیا میں کسی شخص پر رشک کیا کہ جی فلاں بادشاہ بن گیا فلاں پرائم منسٹر بن گیا فلاں کے پاس اتنی زمین اتنے مربع آپ نے فرمایا اس نے اللہ کی کلام کی ناکری پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس کیا ہے پڑھتا جا اور چڑھتا جا درجات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کتاب اس لیے محفوظ کی گئی ہے کہ کل مولویوں کو بلین نہ کر سکو ہے بھی بڑی آسان میں نہیں کہتا تم اسے پڑھ کے پکی بن جاؤ گے عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے الحم سے گھسو ورن سے نکلو تو سارا کچرا یہ صاف کر دے نکلو تو خالص مومن بن کے نکلو دو کتاب یہی تو کرتے سروس کرتی ہے یہ آدمی یوزکی ان کی گوڈی کرتی ہے تجکیا کرتی ہم سنتے ہیں رمضان میں ایک مہینے کے اندر گو تھرو بلکہ وین تھرو لیکن ہوتا کیا زمین جمبد نہ جمبد گل محمد جیسے کے جیسے ویسے کے ویسے ہی رہتے ذرا کت نہیں بگڑتا تو پرانے حکیم میں جگہ جگہ یہ جو ڈراوے دیے گئے میں ایسا کر دوں گا میں ویسا کر دوں گا کیا سمجھا کھوکھلی دھمکیاں کیا سمجھا آپ بھائی یہ دنیا والے اس لیے کھوکھلی دھمکیاں دیتے کہ ان کی حکومتیں ان کا اقتدار دوسروں کا مضمون منت ہوتا ہے چار ووٹ اگر کٹ جائیں تو ان کی حکومت چلی جاتی ہے لہٰذا ان کی دھمکی جو ہے وہ گیدر بب کی بن جاتی اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے لامل ولا من جا مین اللہ کا اللہ, اللہ کوئی لا مل جا کوئی جائے پنا نہیں ولا من جا نہ کوئی جائے نجات ہے من کا تجھ سے اللہ علیہ سوائے کہ تیرے کا کچھ میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں سے مار کھا کے اسی کی تانگوں سے لپٹتا ہے اس مار سے بچنے کے لیے تو اللہ کو اس وقت بہت پیارا لگتا ہے وہ کہتی ہے تین سال کی وہی مار رہی ہے اور اسی کی پناہ میں آ رہا ہے اسی کی تانگوں سے لپٹتا ہے ایک دو مارتی ہے پھر اسے بھی ترس آ جاتا بھاگتے ہوئے کو دوڑ کے پکڑنا چاہتی ہے نا جو اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا ہے اس پہ تو پھر ترس ہی آتا ہے بھاگتے ہو تو رب مارتا لیکن جو اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا چھوڑ دے یہ حضور کی دعائیں تیرے عذاب سے پناہ صرف تو ہی دے سکتا اور کوئی نہیں دے سکتا تو ہی بچا سکتا اور کوئی نہیں دے سکتا یہ کیفیت ہے تو اگر اپنا طبلہ ہم درست کرنا چاہتے ہیں کیریکٹر درست کرنا چاہتے ہیں تو آخرت کا کنسپٹ صحیح کر لیں ہمیں جواب دہی کرنی ہے اللہ معاف کرنے پہ آ جائے تو اس کا کرم ہے ہماری طرف سے کسی کو ایبز بھی دے دے کسی کو ہماری طرف سے کمپنسیٹ بھی کر دے وہ قادر ہے اور اس وقت خزانے اسی کے پاس ہوں گے باقی سارے کنگال کھڑے ہوں گے وہاں کچھ ہوگا تو اسی کے پاس ہو اگر وہ مجھے جنت میں بھیجنا چاہتا ہے اپنا تو وہ معاف کر ہی دے گا رہ گیا لوگوں کا لین دین تو وہ کسی کو بھی راضی کر سکتا ہے کہ بھائی اگر وہ مجھے جنت میں بھیجنے پر تل گئے پھر مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکے گا کوئی بلیک میل کرے گا تو کیوں کرے گا بھائی جنت میں جانے کے لیے نا میری نیکیوں کا بھوکا ہوگا کہ میں ان کی نیکیاں لے لوں یا اپنے گنا لوڈ شیڈنگ کرنا ہوگا کہ ان پہ ڈال دوں جب اللہ یہ کہہ دے گا اسے کہ تم اگر اسے معاف کرو تو یہ جنت تمہیں مل جائے گی تو اسے اور کہ وہ تو چلانگ مار کے جائے تو اللہ تعالی اسے جنت دے کر مجھے اگر اس پہ چھوڑی ہوئی اپنے عملوں کا ڈر رب کی رحمت کی امید دو چیزیں لے کر مومن مرے تو انشاءاللہ نجات ان دونوں کے درمیان بے خوف ہو کر کبھی بھی رب کے سامنے نہ جانا میں نے اتنی نمازیں پڑھنی اتنے روزے رکھنی اتنے حج کرنی ہے فلاں سے شوروم ہے کبھی بھی یہ تصور لے کے نہ جانا مارے جاؤ گے اللہ کی قسم اللہ نماز پر پکڑ لے تم نے ایک بھی گنا نہ کیا وہ ایک گنا بھی نہ کیا ہو اگر وہ پکڑنے پہ آ گیا تو نماز میں بھی پکڑ گئے من یور یرائی فقد دشرقا جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک صحابہ نے کہا حضور کیسے شرک ہوتا ہے ریا کی نماز میں آپ نے فرمایا کوئی آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا جاننے والا اس کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے ساتھ نماز پڑھتا ہے یا اسے دیکھ رہا ہے فویش سے تو وہ اپنی نماز کو سنوار لیتا ہے اسمارٹ کر لیتا ہے سجدہ جو ہے وہ پہلے تین دفعہ سبارت اللہ کرتا تھا, تھا یار تو ہم نے تو سمجھا تھا یہ مولوی صاحب ہیں قاری صاحب ہیں تو سات دفعہ کر لیا اس نے بھائی آدمی کو بھی تو راضی کرنا ہے آپ نے فرمایا یہ شرک ہو گیا تین دفعہ ہو گیا اللہ کے لیے سبارت اللہ باقی چار دفعہ اس آدمی کو راضی کرنے کے لیے ہو گیا اس نماز کے دو مسجود ہیں ہو گیا روزے پہ, پہ پکڑ حج پہ پکڑ لے پکڑنے پہ آئے تو کسی چیز پہ پکڑ لے تو اسے چھوٹ نہیں سکتے لام الجا وال لا من, من کا اللہ لائک اپنا تصور آخرت درست کرے